أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءدون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 وَالْتِقَاءَ أَوْتَادَا وَخَلَقْنَا لَكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ وَبَنَيْنَا عَلَيْهِمْ طُوقًا فَطَعَنَّا فِي نَاصِيَتِهِمْ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ جُثَثًا وَحَاجَّا وَأَنْذَرْنَا مِنَ الْمُؤْصِرَاتِ مَا فَجَّاجًا لِبُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَسْلِ كَانَ مِيْقَادًا يَوْمَ يُنْفَهُ فِي السُّورِ فَكَعْدُونَ أَفْضَادًا وَفُتِحَتِ الزَّمَاهُ فَكَانَتْ أَبْرَابًا رَسُولِ يَرْتَلِ التِّبَالُ فَكَانَتْ سَرَابَا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَأْوَى لَأَبِى تِينٍ تِهَاهَا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابَا إِلَٰهَ حَمِيمٍ وَغَطَّا جَزَاءً بِضَاعَةٍ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وكل شيء أحسيناه كتابا فاذوقوا فلم زيدكم إلا عذابا صدق الله مولانا العظيم جنہیں چنے عرض کیتی جا چکی ہے کسے دوست نے تیسویں پارے دی پہلی سورا جس کا نام سورا نباہ ہے اس دی خواہش کا اظہار کیا اللہ رب العزت نے اس سورہ پاک اندر خصوصی طور پہ ایک بہت بڑی خبر دار اعلان کیا نبا اظیم ایک خبر ہے بہت بڑی اور ایک خبر محدثین کے دیام کے مطابق راجح قول یہ ہے کہ ایک قیامت کی خبر ہے حقیقت بھی یہ ہے کہ قیامت کی خبر بہت بڑی خبر ہے اللہ نے قیامت کے زلزلے بہت بڑا زلزلہ بھی قرار دیتا ہے پرانی مشین نے سور حج دے شروع اندر فرمایا یا سونا عظیم اے سا اے لوگوں اپنے لو در جاؤ اپنے پیدا کر خوف اپنے دل اندر بٹھا لو جما لو شہ یقین قیامت دا بہت بڑی چیز دا اپنی سمجھ کے مطابق اپنے اندازے کے مطابق کتے چیز نھوٹا کہ ہاں، کتے نو بڑا کہ ہاں. جنو بڑا کہ ہاں، وہ حقیقت طاقت اور قوت تو بہت زیادہ ہو جس چیز بڑا کہہ رہے ہونی کڑی ہوئے زلزل شعی اندیم قیامت دا زلزلہ بہت بڑی شہ ہوگا دن دیا ہولناکیاں کا ذکر مقام ہو فرمایا تذ ہلو کلو مرزے اس دن کا منظر ایسا خوفناک گا ایسا ہولناک گا تگ ہلو کلز گا جنو دیکھ کے نس جائے گی چڈ کے جائے گی دور جائے ابھی پنجابی چکال مثال رہے ہیں کہ وہ ایسا منظر تھی کہ ماوا نے پتر نہیں سنبھالے بالکل یہ بات اللہ فرما رہے یو مت ہالو کلو مردے پلاؤ والی جنہوں نے چڈ کے دور جان گیا تازہ وہ کلو زملین جی کسی مادہ بچہ بچا گا تو وہ اپنے بچے نو گرا جائے گی اس دن, دن دی ہولنا کی ہال راتی اور خوفنا کی دی نشے ہو گئے و ترن نہ سا سکارا جس طرح نے کوئی نشے والی چیز استعمال کی ہو دماغ خراب ہو چکا ہوگا محبوط الحواس ہو گئے مختلف ہوگی ہوگی مجنون اور دیوانے سکارا برمایا انہوں نے کوئی نشہ استعمال نہیں کیا ہوگا کوئی منشی چیز نہیں کھتی پیتی ہوفیت ہو گئی کیوں ایسا ہوئے گا وَلَاكِنَّ اللہ اللہ کے پیغمبر علیہ مسلح جنہوں اپنی نجات کے بارے اندر شبہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے انہوں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا دنیا ان کی نجات اور کامیابی یقینی ہے اینی یقینی کہ جنہ دن تو بعد رات کا آنا یقینی ہے اور رات کے بعد دن کا آنا یقینی ہے باوجود اس بات دے کہ کامیابی یقینی ہے امبیاتی زبان پہ اس دن اے الفاظ ہوں گے رب سلم رب سلم رب نفسی رب نفسی اللہ میری جان بچ جائے اللہ مینو نجات مل جائے اللہ میں نو محفوظ رکھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے حالات اور ایسے واقعات اندر ایسے منظر اندر ایسی ہال ناکی موقع پہ اللہ می نو توفیق دین گے مینو اطمینان اور سکون عطا کرنگے میری زبان سے اس ویلے بھی یہ الفاظ جاری ہوں گے رب, رب امتی رب امتی رب امتی اللہ میری امت اللہ میری امت اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگے گا کہ لوگ پریشان ہو کے سوڑے پھر رہے فرمایا امّا لوگ آپس ایک دوسرے کس قسم گفتگو کر رہے سوالات کر رہے نبا عظیم ایک بہت بڑی خبر دارے اندر اللہ ہوں مختلف پوجے اندر رائے مختلف ہے باستے اے سمجھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ اے بات ایویں ہی ہے لوگوں محض دراؤن کا ایک طریقہ ہے کہ قیامت آ رہی ہے قیامت آ رہی ہے قیامت آ رہی ہے اور قرآن مجید اندر مقزدین قیامت قیامت نو نٹلا اللہ نے بے شمار کسے پیم کیے سانوں حکم دیتا ہے سی رو دے ضرور کئی مکان آ کے سیر کرو گومو پھرو یہ نیت لے کے ابھی اج دیکھیے کہ وہ آجی کتنے نے وہ سموی کھے نے وہ ایسا ایسا قوم جنہ نے پہاڑ اندر اپنے مکان بنا لئے سن اور اے سمجھ اے سن کہ اے مکان کبھی بھی گرن گے, گے نہیں کدی بھی تنا نہیں موجود نہیں لیکن مکین نہیں رہو تنظر دیکھو اکی کھول کے ابرت بھی نگاہ کئی بکنا آ کے بد وہ جہ قیامت نٹلانے سن قیامت کا انکار کرتے انجام کی ہویا ہے کوئی <تصفح> کہہ رہا ہے کہ یہ ایل دا کوئی حقیقت نہیں قیامت کوئی نہیں آ لیکن کچھ اے کہہ رہے نے کہ نہیں اے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایدی ہر بات سچی ثابت ہو جاندی ہے جلدی ثابت ہو جائے یا دیر ایدی زبان چو نکلی ہوئی کوئی بات کبھی جھوٹھی نہیں ہے قیامت اونی آ جائے مختلف آراہ ہیں اس بارے میں اللہ فرمانے کلا کاب ہی یہ پتا چل جائے گا کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں یہ بات اور خبر سچی ہے یا نہیں اللہ تعلمون. ان قریب ہی قیامت بکوزیر گیا یس ارو کنا سو انسا یس ارو مختلف انداز سوال کیتے لوگ نے فرمایا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عن الساعة لو تو مختصر اور جامع جواب دے اید اید اید فرمایا خل اینا علمها اینا نو فرما دیامت آ سی علم سوائے اللہ سے ہویامت کدو دوسری جگہ فرمایا، ایک قیامت بارے اگر تلو پوچھتے ہیں کہ کدو آنی ہے کن دیر باقی رہ گئی آسا تورن راجے پہلا کم یہاں دس دیو کہ شاید تھے پیچھے پیچھے ہی آ رہی ہو ایک تیسری آیت اندر فرمایا ایک تارا والے غفلت, غفلت اندر اضافہ ہو رہا ہے اکل مندی کی دلیل تو یہ حساب جنہ قریب آ رہا आदमी اچھا چوکس ہو جائے اتنا چوکنو ہو جائے این تیاری مکمل کرنی شروع کر دے لیکن ایک تارا بال نہ بہم تھی غفلت لوگوں کا حساب قریب آ رہا ہے اور یہ غافل ہونے چلے ہیں منکرین قیامت اللہ نے اس سورہ پاک اندر یہاں اندر جہیا نے تلاوت کی تھی خطبے تو بعد اللہ نے ایسے دلائق دیتے نے وہ اپنی اکل سوچ سوچ کے قیامت کا انکار کرنے سو کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے مخلوق کس طرح پھر پیدا ہو گی وہ مخلوق کس جگہ نے ایسے دلائل نے اپنی طاقت اور قدرت ایسی ہیں ایسی ایسا نشانیاں بیان کیت نے فرماند نے اللہ کہ اگر میں کام کر سکنا اے کر سکنا احسکا قیامت کا لیا میرے واسطے کوئی مشکل نہیں وہ دلائل کی دلائر اللہ فرمایا تھی ذرا زمین کی طرف ہی نظر دوڑاؤ کہ ایک بستر دی طرح کن بچا ہے جا کنارہ اج تک کسے نے معلوم نہیں ہو سکے اور قیامت تک کسے نے معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اللہ نے اس بستر شروع کی کتوں کی یہ ختم کیسے کیا اللہ نے اس زمین بچا دنیاوی زندگی اندر بھی یہاں یہ فائدہ اٹھا اللہ نے یہ سارا رزک پیدا کیا سارے کھان پی چیزیں یہ اگائی اور بنائی اور مرن تو بعد بھی اے زمین ہی سانو چھپا دیے اگر اللہ یہ حکم دے دے کہ کسی کی میت اور لاش نہیں رکھنا تو کون چھپا سکتا اے زمین ہی پردہ پوسٹ بن گئی واسطے اللہ کے حکم الزر نے ہاں کیا ایک بستر کی طرح بچھانے دیتا کسی کسی نو طاقت ہے کہ ایسی زمین بنا سکے بنا تو درکنار اس زمین دی لمبائی چوڑائی معلوم کرسکے یہ طاقت نہیں کسے اور سورہ الرحمن اندر اللہ نے آج تو چودہ سو سال پہلے جڑا ساری مخلوق نو جننو انسانانو خصوصی طاقت چیلنج دیتا ہویا ہے او ساڑے سامنے موجود ہے فرمایا یا معشر الجنن وال ان اے پوری روئے زمین دے جننوں اور انسانوں اپنا رب نہیں من دے، کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میری زمین تے بسو میری زمین تے رو اور میرے آسمان دے تلے زندگی بسر کرو نکل جاؤ چھو میری زمین نو میرے آسمان دلے نکل جاؤ تن پز کوشش کر کے دیکھ لو ہمت کرو میری زمین خالی کرنے واسطے کوشش کرو لا تن الا نہ نتیجہ یہ ہوئے گا کہ جتھے جاؤ گے جتھے پہنچو گے آسمان بھی میرا گا زمین بھی میری گی حکومت بھی میری ہوگی ای ای ربكما اے جنوں اور انسان چٹ لاؤل کیا زمین طرح بچھا نہیں دل جاگا پھر یہ پہ پہاڑوں دیا میخا لگائی زمین نو اللہ نے پانی سے رکھا بنا کے پرانی مجید اندر ہی دسیا کہ جدو نہ آسمان تھی نہ زمین سی و کہاں ارس ہوا اللہ دا عرش پانی تھی پانی کتنے جتھے اللہ نے چاہا کہاں ارس ہو الما اللہ دا عرش ملہ پانی پہ سی اسے اللہ نے پھر چاہا کہ زمین بنائی جائے آسمان بنائے جا زمین بنائی آسمان بنائے رہے ذکر آسمان زمین نو بنایا پانی رکھا اللہ اگر چاہ رہے تو یہ پانی سے تیرتی دی رہی دی اور کبھی بھی اس طرح ڈولتی نہ ہلدی نہ حرکت نہ کر دی اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت دا ایک ہور اظہار کیتا زمین پانی تکھیا تو یہ ہلدی سی حرکت کرتی سطح کتوں موٹی رکھی کتوں پتلی رکھی یہ بھی اللہ کی قدرت اللہ نے یہ بھی اپنا ایک شاہکار پیش کیا سامنے وہ اگر چاہتا تو ساری جگہ پہ سطح برابر ہوتی لیکن ایسا نہیں کتنے پانی دس فٹ سے نکل آؤ ہے اور کتنے سو فٹ بھی نہیں نکلتا یہ بہن سبوت ہے ہے زمین زمینل اوتا پہ رب دیا میخا پہاڑ نے ہزارہ فٹ اچھے دے میل لمبے دے میل چوڑے او رب کن بڑا ہوئے وجال نل جیبال اوتاد اص زمین پہاڑا دیا میخا لگائیاں کن کٹے بیلنس دروست کیتا توازن یہ کائم کیتا تاکہ اے پانی سے چلتی ہوئی حرکت کرتی ہوئی اس طرح جمبش نہ کرے اندر باقی نہ رہے یہ بسن والی مخلوق ڈرے نہیں اور کدی کدی وہ حرکت دے کے بھی اپنا آپ دکھا ہے کہ اے نہ سمجھنا کہ میں میخا لگا دیتی ہیں کہ ہوں میں ہلا نہیں سکتا وہ ہلا کے بھی دس دینا زلزلہ کیوں ہے؟ جو مرضی تعویل کریے جس طرح مرضی دن کریے حقیقت یہ نا کہ جس اللہ نے زمین نک جان دہاڑا دیا میخا لگا کے یہد کرنے کا حکم دے دیتا ہے او اللہ ہی زمین دے کسے حصے نو حکم ہے کہ تو جی حرکت کر ازواجا. تو سی غور کرو, سوچو ایمکرو اے قیامت اے کیا اسی زمین نوں بستر دی طرح بچھانی نہیں دیتا؟ کیا اسی زمین کے پہاڑا دیا میخا لگا نہیں دیا وَجَعَلْنَاكُمْ أَزْوَاجًا اور پھر تو جوڑا جوڑا پیدا نہیں کیتا. جنسا الگ الگ نہیں بنا دیتی ہیں. نہ صرف انسانوں کوئی چیز ایسی پیدا کیتی ہی نہیں جا جوڑا نہ بنایا من کل شہی کوئی چیز ایسی نہیں جن اللہ نے جوڑا جوڑانا پیدا کیتا ہو اللہ چاند آتے ایک کوئی جنس پیدا کر دینا لیکن انہوں نے اپنی طاقت اور قدرت کا اظہار کردے ہوڑا جوڑا جوڑا ہر چیز کا پیدا وق الق نہ اور اس جوڑے کی بنیاد ایک کوئی ہے. وہ کون ہے انسانی جوڑے کی بنیاد آدم السلام مالک اور رازک کو ڈردے رو خالہ کا کم نن نفسم واہ جن نے تھان سارے انو جان تو بنایا وہ خالہ کا من زہ او جوڑا بچوں پیدا کیا و بس من ہوما رم کسی ون سا پھر زمین سے نظر دوڑ آؤ انہوں دو تو اگے کن مرد اور عورت کن انسان اللہ نے زمین تے بنا ون ہوما رم کسی اصل تھانوں جوڑے جوڑا پیدا کیا وجہ النا نو مباط کس چیز کا انکار کرو گے کنی کدی تقسیب کرو گے وجہ النا نو مکن ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے. اللہ نے چوبی گھنٹے بھی جوڑے اندر تقسیم کر کے ایک دا نام دن رکھ دیتا ایک دا نام رات رکھ دیتا یہ بھی جوڑا ہے جعل کل پستما گروجن و, و, منیرا و اللذی اللیل لمن اراد ان سے او اراد ولف لاد ہے کلی جعل پستما اے بروجا جن نے آسمان اندر برج بنا دیتے آسمان اندر اللہ نے برج بنا وجہ آیا منی آسمان اندر اللہ نے ایک چراغ روشن جی چند کہیں رات واسطے الگ چراغ دن واسطے الگ چراغ جدو اللہ کا چراغ جل ہے پھر دنیا اندر کتنے اندھیرا نہیں رہتا روشنی ہی روشنی نور ہی نور الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ فرمایا جن چوی کم کرنا کچھ حصے دن بنا دین ارادارا تاکہ جو چاہے اے تو نصیحت حاصل کرے آر اراد شکور یا وہ شکر گزار بنے نسری تقسیم بھی ہے اللہ دی طاقت اور قدرت دی اور ساڑے شکر ہوندا اللہ نے بھی بنا در وجہ فرمایا رات نو نید دے نیندی رات دا وقت نیند واسطے بنا دیتا آرام راحت رکاوٹ دور کرنا اور خدمت کرنا یہ سارے مخہو میرے اندر ہیں بس صاحب اللغات نے لغت والے نے سباط دن نے یہ بیان کیتے نے کہ ایسا نوکر ایسا خادم جہاں خاموشی نل اپنے مالک کو او خدمت کر کے بغیر مووزہ منگے خاموشی نل واپس چلا جائے نیند اللہ نے سا خادم بنا دی سارا دن محنت کر کے مشقت کر کے انسان چور ہو جاتا ہے تھکان یہ برا حال ہو جاتا ہے نیند اللہ نے ایسا خادم بنا دیتا ہے کہ یہ آ خدمت کر کے اے واپس جانا ہے انسان پھر کم کاج و پھر تیار ہو جان پھر بہار ہو جاتا ہے آرام دہ ذریعہ نہیں بنایا وجہ کما کا وقت نہیں بنایا اللہ اپنی طاقت اور قدرتی نشانیاں بیان کر رہے ہیں حاصلے انی مخلوق کو پیدا کر کم بجال وقت بنایا ہے تاکہ تی اپ اپنی روزی تلاش کر سکو محنت مشقت کر سکو اس دنیا اندر رین واسطے کچھ وسائل اور ذرائع راہے پیدا کر دیتے ہیں اور ہر شخص مختلف قسم کی صلاحیت دے ایک کو قسم کی صلاحیت نہیں دیتی مختلف صلاحیت نے کسی کا ہاتھ کم کر رہا ہے کسی کا دماغ کم کر رہا ہے کسی کی طاقت اور قوت جہی ہے وہ روز ہی کمال کر رہی بنی ہوئی ہے لیکن یہ سارے وسائل دیتے اللہ نے انہوں کا ممبا اور سر چشمہ اللہ کی ذات ہے اگر اللہ یہ وسائل ختم کر دے وے یہ وسائل صنب کر لے تو نہ کوئی کم کر سکے نہ سوچ سکے نہ کوئی کما سکے نہ کھا سکے کچھ بھی نہیں ایسی ایسا مثال سامنے موجود ہیں کسی کی زبان کوئی نہیں وہ بول نہیں سکتا کسی کے ہاتھ کوئی نہیں وہ کوئی کم نہیں کر سکتا کسی نہیں وہ چل نہیں سکتا آدمی شکر گزار ہی ایسی صورت اندر ہی کر سکتا ہے اللہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان زور من ہو اسفل من ہمیشہ اپنے تو کمزور اور اپنے تو ضعیف دیکھا کرو اپنے تو تھے والے نو دیکھا کرو اگر نظر ہے لگی اور انداز والا مین کو ہمیشہ اپنے تو ماتحت اور اپنے تو کمزور کی طرف دیکھا کرو وہ فرمانے نے کہ اگر کسی شخص کے پیر اندر جی نہ چاہیے دیکھے جا پیر ہی کوئی نہیں پھر اللہ دا شکر کرے گا کہ اللہ سے شکر دا ہی کوئی نہیں میرا دے ہے اللہ دا شکر پھر ادا ہو سکے رات نو آرام واسطے بنا دیتا نیند دے دیتی تو دی تھی نیند کی قدرو کیمت پوچھو جنوب نیند آدھی نہیں جہاں نیند واسطے کئی قسم کئی قسم دی ادویات استعمال کرتا ہے. او ہے اور فرمایا دن نسا رزق کمان واسطے بنا دے دن روزی کماؤ جس طرح زمین بنائی ہے اس طرح سر پہ ست بڑے مضبوط اور پختہ آسمان ہیں بنا آسمان بڑے مضبوط اور پختہ ہیں اندر اللہ نے موتی لگائے ہوئے ایسارے جہے ای نے یہ آسمان دوتی نے وَلَكَدْ <بِمَصَابِيحَا> آسمان نو لگا <شَيَاسِن> دیکھنے اور پینے کیا دیکھو ستارا ٹوٹا ستارا نہ ٹوٹدا ہے نہ جڑ د آسمان اللہ ایک نظام ہے اللہ پہلے اپنے بلا کے کوئی حکم دینے کہ اے کام اس طرح کرنا ہے فلاں جگہ تے بارش برسانی ہے فلاں جگہ اے کرنا مقرر فرشتہ نکم دیا جانا ہے, ہے مقرب حکم دیتا جاندہ اللہ دی طرف پھر آ کے اپنے ماتا حکم سنا رہے ہیں ہوں نے اللہ کی طرف ایلان ہو رہے ہیں آسمانات جنات آسمان کے دروازے نال کن لگا کے وہ اعلان سنتے ہیں احباز اوقات قبل از وقت جہاں خبر آئی نے کہ فلاں جگہ تو قبل از وقت خبر مل گئی وہ کی ہے پرانی مجید اندر اللہ نے بیان کیا شیطان ایک جگہ دی خبر دوسری جگہ دے اپنے تک دے نے اور انہ دے او انسان دستے آپس لڑا رہا اے سمجھ لیا کہ اس بابے غیب دیاں خبروں کا پتا ہے آن والے حالات کا پتا ہے تو تصویر مشکل ہو جاؤ وہ ذریعہ کی ہے شیتان خبر ادھر دیا ادھر ادھر دیا ادھر پہنچا دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت تو پہلے اللہ نے جناخ اجازت دیتی ہوئی تھی ایک حدیث اندر ہے کہ چوتھے آسمان تک جنات پھر تر آدھے چلے ج لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ موڑ اللہ نے رکھا کہ آپ ولادت تو بعد کسے جنوں بھی آسمان سے جان دی اجازت نہیں دی تے ہن اپنی پرانی عادت مطابق اس تے جا کے خبراں سنن کوشش کردے نے جس دروازے دے کول کوئی کان لگا کے کوشش کر رہیا ہوندا ہے اللہ کے ستارے جڑے بنائے ہوئے موتی جڑے بنائے ہوئے اور آسمان سے جڑے ہوئے نے ایک انگارا نکلتا ہے جڑا پیچھا کرتا ہے سر بڑے مضبوط بڑے پختہ اور پکے ست آسمان بنا اور آسمان کنے لمبے چوڑے کنے اچے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین تو پہلا آسمان جنہ دور ہے نظر آنگا ہے جا سو حد نظر کہ ساری نگاہ اتے جا کے رک جانے پہلا آسمان آسمان دنیا جنوں کیا گیا ہے سب تو قریب والا آسمان فرمایا زمین تو جنہ اے دور ہے اے, اے آسمان موٹا ہے یعنی این ہی اچا ہے موٹے تو مراد اچا یہ ای اونچائی اینی ہے جنا یہ زمین تو دور جس ویلے یہ اونچائی ختم ہو جاندی ہے تو پہلے اور دوسرے آسمان دے درمیان پھر خلا ہے جن زمین تو ایسا آسمان تک کا ہے پھر دوسرا آسمان وہ بھی اچا پھر دوسرے اور تیسرے کے درمیان اینا خلا اور پھر تیسرا اینا اجا حاضر کیا ست آسمان اللہ کیا غلطی لگی وہ ست اوپر نیچے آسمان نہیں بلکہ ایسے ہی آسمان ست ایسے دے سات مختلف حصے نے سترے نے دے سات ٹکڑے نے اللہ نے تردید کر دیتی انہوں دی انہی اس بات دی فرمایا خالا کا سب اوپر نیچے سات آسمان اللہ نے پیدا کی و آ جا پھر اس آسمان اندر جو سات آسمان بنائے نے ان اندر ایک چمکدار اور منور سے روشن چراغ جلا دیتا دن آسمان سے نہیں یہ بات ذہن اندر رکھنا یہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہے چند کسی آسمان سے نہیں لیکن سورج چوتھے آسمان سے اللہ نے رکھا ہو مقابلے اندر سورج بھی اسی طرح قریب ہوں او روشنی، او حرارت اور تماطت این دور پہنچتی ہے اور انسان برداشت نہیں کر سکتا تے جے قریب ہوگل ہر, ہر چیز ختم ہو جاتی زندگی کسی باقی لیتے. چوتھے آسمان سے اللہ نے سورج نکو اتوں یہ روشنی پہنچتی ہے اور ہر جگہ پہ پہنچتی ہے کس طرح منور ہے ہر شہد منظر سامنے لیاؤں فرمایا منل مرا سجا جا یہاں آسمان دے تھلے پھر اسی ایسا بدلیاں بنا دی ایسے بادل بنا دیتے جنا چی لگاتے برستا چیٹے پانی برستا رہا, برس رہا لگاتار اس طرح لگتا حکم نال برستا رہا منل محسرا کا لگاتار پیہم مسلسل ان بدل چی ارسانے کیوں؟ پین رزق پیدا کر دے. اللہ یہ تو بغیر بھی قابل ہے می نہ برسے پانی نہ اللہ انگوریام اگا سکتا ہے ہل لگا سکتا ہے اناج پیدا کر سکتا ہے لیکن یہ سارا چیزاں واسطے کہ دیکھو میں اے کس طرح کرنا اے کم کس طرح کرنا اے کم کس طرح کرنا باہ مختلف قسم دے دانے، فصلہ اناج اللہ پیدا کر دے ونا باہ اور تو جانوراں واسطے چارا سے مختلف انگوریاں زمین چو اللہ پیدا کر جانور کھا کھا کے انگوریاں کتے تاس گوشت پہ پیدا کرتے ہیں دھد پہ پیدا پیدائش دا منظر قرآن نے بہن کیا فرمایا تسی غور نہیں خالصا سائغل لابان جانور تو تھے سامنے چارہ کھانا ہے پتے کھانا ہے چھلکے کھانا ہے کدی گیلے کدی سکے کدی کسی طرح دے کسی طرح دے او دے اندر ایسا کارخانہ لگا دیتا ہے کہ ایک پاس گوبر کی نالی چل رہی ہے دوسرے پاس خون دی نالی چل رہی ہے دے درمیان رابانہ خالص خالص دھد پیدا کر ہے دھد اندر نہ گوبر کی بدبو ملی ہوئی ہوں نہ خون دی رنگت دی کی آواز ہوئی نے فرسن گوبر دین کی نالی ان دو درمیان لوا نن خالص خالص دیں پیدا کرتی تلارے بھی فرمایا ایسا خالص کہ تین والے مزہ ہی آ جانا لطفی خالص, خالص لباس مزہ اللہ خالص پیدا کرتا اسی ابھی وہ خالص بنا دیں گے یہ بھی نہ چکری اور نہ ہی ہبم من با کا بارش برسا کے زمین سے یہ گلے پیدا کرنے آانوروں کئی قسم کا چارہ پیدا کرنے وزن الفاف باغات پیدا کرنے پھلدار درختوں دیکھو اچھا پل کس طرح لپیٹیا ہوا ہوں پل توڑ کے اسی کور اندر رکھ دے اسے پیار پیا ہے اور خراب نہیں ہوں ذرا تو چل دوں وہ اللہ کا بنایا ہوا کور اور وہار او دینی جلدی خراب وجن نہ دن الفاف ہوئے نے اللہ نے پلان سے ایک معنی اے بھی نے اور دوسرے معنی اے بھی نے کہ گسیاں دی شکل اندر فل کیلے کے لونگر نرا دیکھو انگور کے گچھے نکھو دے کے نو دیکھو گندم کے چے نو دیکھو یہ کون لفافیا اندر پھل بند کر رہے ہیں نہ تین الفاف تک اپنی طاقت اور قدرت لا فل ہو جائے دے روی اختیار نہ کر دیا جی منکر نہ بن جائے جی ان یو مل فصلے کا کا فیصلے دے دن دا اثر وقت مقرر کی کیا ہوا جائے آ نا کتھے قیامت لیاؤ دکھاؤ آ کے کافرے کہندے اِن کہ تسی بڑی دیر تو چڑھانا شروع کیتا ہوا کیا متا رہی ہے کیا متا رہی ہے متا آ گلوا دو کتنے کیا لیا دکھاؤ اللہ فرماند نے اِنَّ يَوْمَ الْفَطْلِ فیصلے دے دن دا اثر ایک وقت مقرر کیتا ہے اور جڑا وقت اصل مقرر کر دئیے نہ ان کوئی مقدم کر سکتا ہے نہ ان کوئی مؤخر کر سکتا ہے وہ اپنے وقت سے آئے گا لیکن ضرور آئے گا یو مل فصل کا نمی خاصا یو میون سا سور پتا اتو نا افواہ اس دن ساڈا مقرر کیتا ہوا فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنی کرنا سور ابوابا نفواہ پچا نا آسمان بڑے سخت مضبوط کبھی اسی بنائے فرمایا وقت او آئے گا وفوتے ہاتیس فکانت نا یہ آسمان پٹ جائے گا ٹکڑے،, ٹکڑے ہو جائے گا دروازے ہی دروازے ہی لے بن جانگے اللہ کے سارے فرشتے ان دروازے کو تلے کرا وفوتے حاط کا نا فکانت اب وسیرت الجبال فکانت سراب پہاڑے اللہ نے پہاڑ اڈنے ہوئے اڈن لگ پے اور دوسری جگہ مثال درمایا نل جیبال منفوش جس طرح پینجے چ روئی نکلتی ہے نا ایک پاس روئی پائی دی اگلے پاس بن بن کے نرم ہو سخت پتھریلے پہاڑ اڑ رہے ہونگے اللہ کے وسوئی رتل جی بالو پتا نت سراب میرس یقیناً جہنم کاس کا لگا کے بیٹھا ہوا ہے اللہ کے نا فرمان انتظار کر رہا ہے خدا درمان ادیس اندر آد ہے کہ قیامت دن جہنم گے اس طرح گڑگڑائے گا کہ وہ او آواز کن کے پردے پار دے گی اور چنگاریاں جس ویل اڈن گیا وہ مثال دیتی رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے کہ جس طرح ریگستان اونٹا دو دو تین تین چار چار سو اونٹا نکیل بنیا اونٹا دی چل رہی ہے فرمایا جہنم دی چنگاریاں اس بڑی بڑی اس طرح اڈنگ اللہ فرمان دیکھ دیکھ کے جہنم غصے اندر آئے اور اللہ کی بارگاہ ارض کر رہا اللہ تو میرے وعدہ کیا ہوا پرن ہوں تیرے نافرمان آ چکے نے اپنا وعدہ پورا کرے سٹ کے میرے ہوں پا جہن مکانت میرا جہنم کات لگا کے بیٹھا جہنم انتظار کر لے نافرمان ل آ سرکشا کا ٹھکانا ہی اللہ نے دوڑ رکھ رکھے تاغوت مآبا دی جہنم ہے بڑی عمدہ مثال دی ہوئی اللہ نے ایک جگہ سے فرمایا اللَّهُ اس دنیا اندر کسے چوہدری کیا جائے نا تقلا اللہ کو ڈر جا یہ بات صحیح نہیں تیرا یہ کم درست نہیں تو جو کچھ کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہا ہے اپنی عزت دا مسئلہ بنا لینا ہے کہ یہ اگر میں یہ گل چیز میرے پلے خواب ہے لٹکا دیا گے مقابلہ کرتا رہے فرمایا سر سر دو لندل مدت سڑدیاں رہنا حقبہ یہ ایک ایسی مدت ہے بعض میں نے کیا ہے کہ ایک حقبہ اصی سال کا ہوئے گا اور اسی ایک, ایک دن ہزار ایک ایک سال کے برابر مدت مدید تک وہ جلتے رہے مشرق نے تو کدی نکلنا ہی نہیں کیونکہ شرک دی سزا ختم ہی نہیں ہوگی. تے باقی نا رسول فرمایا کہ ایک نماز چڈ دین سزا اللہ نے پنج ہزار سال جہنم اندر چلنا مقرر کی نماز جنج روز رنگ چائی لکھ سال تے روز دی جہنم کی سزا نماز بھی بن گئی زندگی کی سزا کنی گئی اندازہ کرو لا پیسی نی مدت احکا مد کے مدیب تک کئی اندر سڑنا پائے گا جلنا پائے گا لا یزو نی ہا بردن والا شراب اللہ فرمان کہ وہ ٹھنڈک کا کوئی تصور بھی نہیں کرے گا جنہوں نے ٹھنڈک نہیں اور جہنم کے آزاد جائے گا سردی دا آزاد جس لئے انہوں نے اس طبقے اندر لے جایا جائے گا پہلے گرم یکم سر پھر جسم چٹکے گا گرمی, گرمی جلتے ہوئے پانی واسطے منگنگے سے ملے گا کی پینے ابلتا ہویا کھولتا ہویا پانی واسطے دیتا جائے گا ایک حدیث اندر تفصیل آ ہے کہ وہ پانی جس ویلے منہ دے قریب لے گے کہ او دی گرمی نل اے نچلا ہونٹ لٹک لٹکتا ناپ تک پہنچ جائے گا اچلا ہونٹ سکڑا سکڑتا پیشانی تک آ جائے گا اس پانی دی گرمی لگ جس ویسے جائے گا وسع خو حمی ساریاں امتڑیاں کٹ کے پیٹ چو باہر نکلو یا کہ یہ پانی پینے دتا جائے گا تے دوسری کی چیز دتی جائے گی پینے واسطے چی کہ پیاگ لگیے پانی یہ پانی گم ابلتا کھولتا ہوا دوسری چیز پینے کی پیش کیتی جائے گی الامن کا جہنمیا دے زخم چ نکلی ہوئی پیپ اور خون وہ ملا کے پین پینے اج یہ جام تام چڑھائے جا رہے ہیں نا جام صحت پیتے جا رہے ہیں مختلف قسم دیا شرابا ملا ملا کے جانے پیچھے وقت والا ہے کہ پینے یا تے او پانی یا دے جہنمیا پیپ اور ظلم نہیں کرنا تو آڈے کر دی کرتوت یہ ہوئے گی بدلا ہی بند ہوئی اللہ, ان اللہ فرمایا میرے سامنے دعا دیا کچھ درخواست نے طرفوں بھی اور فوت شد گان واسطے بھی دعا دیت ہے اللہ تعالیٰ جمی مسلمانانیاں روحانی جسمانی ہر طرح دیا بیماریاں دور پرواڈے جڑے فوت ہو چکے نے اللہ گری کے رحمت کرے اللہ انہوں نے ظاہر باطن جو بھی گنا سن معاف کر کے اپنی مہربانی انہوں نے سنا انہ کا بڑا حق ہے کہ اپنی دعوا اندر انہوں شامل اور شریک رکھے وہ انتظار کرتے رہتے ہیں سڈیاں دعوا ایک اعلان ہے قرآن انسٹیٹیوٹ کی طرف یہ پہلے بھی یہ کلاس کے بارے اندر اعلان کیتا گیا تھی کلاساں نم سرے تو پھر شروع ہو رہی نے یعنی پچھلی کلاس ختم ہو گئی ہے نو کلاس شروع ہو رہی ہے اور اتنے او یہ قرآن سکھایا جاتا ہے یہ بہت بڑی خدمت ہے قرآن پڑھنا قرآن سمجھنا اور یہ ای عمل کرنا یہ ہے اصل مقصد اللہ کی کتاب کا عربی زبان سکھائی جان قرآن نو سکھایا پتا ہوا ہو معاملہ ٹھیک رہے گا نا خطرناک چیزاں تو بچ سکا گے فائدہ مند چیزوں گے اختیار کر سکا گے تو قرآن سکھاؤ قرآن فاطمہ جناتے ایک ایسا ادارہ ہے چند فارم نہیں دیتا جا سکتا لیکن ایک دو مسائل کا میں ایک تو یہ پوچھا ہے کہ داڑھی کنی رکھنی چاہیے بھائی داڑھی جنوبی اللہ دے دے این رکھنی چاہیے اللہ نے قرآن اندر قسموں کھا کے ایلان کیا کہ میں انسان نہترین شکل و سورت اندر پیدا کی تا. اللہ نے بہترین شکل دیتی ہے ابھی بدترین بنائیے کہ ساری بد بختی اس واسطے جن اللہ نے دھی ہوگی اینی ہی سنبھال کے رکھ لگ. یہ برید ادھر کرتے رہے جی یہ چنگی نہ لگتی دی ہوں دی اللہ نے اگا ہی نہیں لگ سی لگ لگ لگا ہی نہیں مولا نا سنا امرت سر مرحوم ایک منازرے سے کھڑے ہوئے پہ مخالف نے, مخالف تھی نے <سلام> تھی انہیں کہ بھی اس مزاق اللہ نے قرآن چولہا جب دن چو اچھے پارے آئیت پڑھ کے فرمایا میرے رب نے زمین بنائی زمین پیدا کی تھی تے زمین دیاں قسم بنا دتی کچھ زمین بڑیاں زرخیز جنہ دیا انگوریاں نکلدیا نے دیکھنے والا خوش ہو جانا ہے تے کچھ زمین بنجر نے جنہیں اگدا ہی کچھ ہے داڑی جنی اللہ ہدایت دے ان شاء اللہ چیک بھی کی وجہ کیوں نہیں یہ بول رہا کسے دوست نے کہ کپڑے نو چکنیا تو تھلے لٹکان دی کی سزا کی اللہ نے اپنی نافرمانی فرمانی کی جد سزا دیتی نا اس ویلے پتہ چلے گا کہ کنی بڑی سزا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں شخص اپنے کپڑیاں نو ٹکڑے تو تھلے ہے لٹکا دے دل اندر احساس تے نہیں ہوں لیکن دل اندر تکبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جہرے دل اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی تکبر ہویا وہ جنت دی خوشبو بھی نہیں سم سکے اور جنت دی خوشبو اینی دوروں ہونی شروع ہو جائے گی جنہ زمین تو آسمان دور ہے ہوں اندازہ کر لو کہ وہ جنت تو کنا دور رکھا جائے گا کہ دے ٹھکانے گے اتنے جنت یا جہنم جہا ادھر نہ پہنچیا وہ ادھر چلا گیا جہاں ادھر نہیں وہ ادھر پہنچ گیا متکبر بن جانا ہے آدمی اللہ اس بندے کی طرف نظر رحمت نمبر دیکھتا ہی نہیں آخری بات یہ ہے